الحمد اللہ الانبیاء والمرسلین اما بعد دو مسائل پہلا مسئلہ یہ آج کے موسم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بارش والا موسم ہوتا تو اپنے مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ یہ اعلان کرے اللہ صلو فرحال کہ خبردار اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو سنن دعوود کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آلان میں حیع علی الصلاح اور حیع فلا کی جگہ جب بارش ہو رہی ہو تو حیع علی الصلاح اور حیع الفلا کی جگہ اللہ صلو فرحال یا اللہ صلف الب کے الفاظ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رخصت ہے اہل ایمان کے لیے کہ جب مسجد یہ اعلان کر دیا جائے کہ گھروں میں نماز پڑھ لو تو گھروں میں ان کی فرضی جماعت نماز وہ ہو جائے گی عام حالت میں مسلمان مرد کی فرری نماز بلا عذر گھر میں نہیں ہوتی اسی طرح ایک مرتبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالبا انہوں نے بارش کا بھی آغاز ہی ہوا تو اعلان کروا دیا تو فرمایا کہ میں نے صرف اس بات کو ناپسند سمجھا کہ تم کہیں کیچڑ اور گارے میں پھسل پہ گرتے نہ آؤ یہ اللہ تخصت ہے اس کو اپنانا چاہیے عام طور پر لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ پر تو ایسے ہوا کہ ہم نے فوجن کو سم طریقہ کار بتا دیا کہ حیال فلاح حیال فلاح کے جگہ آپ نے یہ کلمات کہنے بارش بڑی شدید ہوئی رہی گاؤں تھا وہ تو اس نے وہ الفاظ کیے تو وہ بندے جو پہلے کبھی مسجد میں نہیں آئے تھے وہ بھی مسجد میں آ کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے شاید اذان بدل دی ہے یہ اللہ تب تعلیٰ طرف سے رخصت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے حتیٰ کہ رہا فرماتے ہیں ابھی بارش شروع ہی ہوئی ہوتی وَلَمْ لِنَا ابھی ہماری جوتیوں کے تلوے گیلے ہونے شروع نہیں ہوتے تھے شدید گرمی کے موسم میں جب بارش کا حال ہوتا ہے شروع ہوتی ہے بارش تو پہلی بارش تو ویسے ہی زمین چوس جاتی ہے پہلے قطرے یعنی ابھی بارش کا آغاز ہوتا تھا جوتیوں کے طلبے ابھی شروع نہیں ہوتے تھے آپ اپنے معذین کو کہ دیتے کہ اعلان کردو صلو خرح یہ رخصت ہے قبول عالمین نے جو اہل ایمان کو دی ہے کہ بارش کیچڑ والے موسم میں وہ اپنے گھروں میں فرضی نماز ادا کر سکتے دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ ہر جمعے کو پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکت میں پوری صورت الدہ تلاوت فرماتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ کار ہے عموماً آپ کا یہ انداز تھا کہ فجر کی نماز میں تیوال مفسل کی تلاوت کرتے تیوالے مفصل کہتے ہیں سورہ حجورات سے لے کر اور سورت البروج تک جتنی سورتیں ان کو تیوالے مفصل کا آزاد اور عشاء کی نماز میں اوسات مفصل سورت البروج سے لے کر سورہ بیہ تک جو سورتیں ہیں ان کو اوساتے مفصل کا آزاد اور مغرب کی نماز میں پیسارے مفصل آخری پاؤ تیسویں پارے کا سورہ بی ناسے لے کے سورہ ناس تک عموماً نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی یہ ہوا کرتی تھی ان نمازوں میں بساوقات چھوٹی تلاوت بھی کر دیتے ایک مرتبہ آپ نے فجر کی دونوں رکھتوں سورہ زلزال کی تلاوت کی ادا زلزلت الارض زلزالہا پہلی رکھت میں بھی دوسری رکھت میں بھی نماز فجر کی اسی فجر کی نماز میں دورانے سفر آپ نے پہلی رکھت میں صرف سورہ فلق پڑی اور دوسری رقط میں صورت الناس پڑی یعنی بسا اوقات انتہائی مختصر بھی فجر کی نماز پڑھا دیتے بسا اوقات زیادہ لمبی بھی کر دیتے لیکن عام روٹین آپ کی کیا تھی کہ یکتی میں آتی آیا کم از کم ساٹھ آیتیں زیادہ سے زیادہ سو آیتیں عام طور پر تلاوت کرتے کبھی کبھار ساٹھ سے کم کبھی کبھار سیدا کر دیتے لیکن عمومی روٹین یہی تھی ساٹھ سے سو آیات یہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر ان دونوں کی آیات تقریباً ساٹھ آیتیں بنتی ہیں. تو اسے کچھ علماء کرام نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اگر آیات لمبی ہوتی تو پھر ساٹھ آیتیں اور اگر آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی تو پھر سو تک آیتیں آپ تلاوت کر دیتے فجر کی نماز زہر کی نماز کے بارے میں سور نبی داود وغیرہ کے اندر جاتی ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اندازہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا تو ظہر کی پہلی دور کا قیام قدرہ الف لام مین تنزیل السجدہ صورت السجدہ کی تلاوت کے برابر جتنی دیر آج ہمیں لگی ہے پہلی رکت میں اتنی دیر ظہر کی پہلی اور دوسری رکت میں آپ لگاتے تھے عام طور پر روٹین میں اور ظہر کی آخری دورہ قیام قیام قدر من منظال اس سے آدھا ہوتا اور اثر کی پہلی دو رقطوں کا قیام کی آخری دو رقطوں کے برابر یعنی تقریباً آدھی کی تلاوت کے برابر اور اثر کی آخری دو رکھتوں کا قیام اس سے بھی دف اور آدھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور اثر میں عام معمول تھا صحابہ کراں فرماتے ہیں کہ ہم تقبیر تحریمہ ہو جانے کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی جماعت کھڑی ہونے کے بعد اگر ہم میں سے کوئی آدمی چاہتا مسجد نبی سے نکلتا بقیر غرق پہلے باغ تھا وہاں پر وہ آج کل قبرستان بن گیا ہے وہاں جاتا باغ میں حاجت کرتا حاجت کر کے واپس مسجد میں پلٹتا وضو کر کے وہ دوسری رکت میں شامل ہو جاتا تھا یہ زہر کی نماز کا اندازہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوقات آپ مختصر قیام بھی فرما دیتے لیکن عمومی روٹین آپ کی پانچوں نمازوں میں کرنے قیام کرنے کی روٹین تقریباً یہ تھی اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق دے عمایہ